السّلام ورحمۃ اللہ وبرکہ ألم <سؤال> تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم ترود القاف قرني صلى الله عليه وسلم اللہ کریم کا بڑا احسان ہے اس نے ہمیں اور آپ کو دنیا کی رنگیلیوں کو چھوڑ کر اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت ہم سب کی جھٹی ہوئی پیشانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت یقیناً اللہ کی عبادت کا حق کوئی بندہ ادا نہیں کر سکتا اور قرآن خود گویا ہے وہاں قدر اللہ حقہ قدر کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کی حق ہے اگر میں انسانات رب کعبہ پر کو کروں تو میرا مولو بدل جائے گا لیکن صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں ہم اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں پر توجہ نہیں دیتے لیکن وہ چیزیں اگر ہم سے ضائع ہو جائیں برباد ہو جائیں تو پھر انسان پلٹ کر اسے حاصل نہیں کر پاتا ایک جملہ افزا ہوں اپنے منہ کا دھوک ہم اپنے منہ کے تھوک کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے بلکہ تھوک کی حیثیت تو یہ ہے کہ اگر کسی پر تھوک دیا جائے تو پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے جھگڑا تیار رہتا تیری ساتھ اور کچھ نہیں سمجھتی اسے بہت حفیظ سمجھتی لیکن خدا گواہ ہے کہ اگر منہ میں لعاب ختم ہو جائے اور منہ میں خوشگی آ جائے انسان کا زندگی گزارنا بڑا بیش لگتا ہے انسان صرف تھوک لے لے اگر اللہ ہم سے زندگی کے انعامات تو بہت بہت بات کی چیزیں جسم کی کوالٹی اور جسم کے دوسرے اعضاء کا چھین لینا تو بہت بات کی چیز جسم سے اگر تھوک کھینچ لیا جائے تو ہم جو بات کر رہے ہیں نا ہم بات کرنے کے لائف نہ رہیں ہم. ہم جو چلاتے ہیں چلانے کے لائف نہ رہیں تو زور سے آواز نکال کر لوگوں کو ڈانٹتے ہیں ہم اس قابل نہ رہے تھوک کی اتنی تاثیر اگر سوکھ جائے گلا پھر انسان کسی لائف نہیں رہتا بہرحال میں ایک ایک چیز اگر گلاؤں گا تو انعامات آپ غور کرتے جائیں گے کہ ربے کا پانی کتنے دیے ناک کے اندر کے بال ربے والا اسے فضول سمجھتے ہیں مگر آج سائنس کہتی ہے یہ کرشمہ قدرت کا بے مثال ہے اور وہ ذرا سی غرض و غبار جو آپ کے پھیپھڑے میں جا کر آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں ان بدل جائے بہرحال <سؤال> ایک ایک چیز پر اگر بڑی لمبی چلی جائے گی مگر میرا موضوع نہیں سورہ فیل <سؤال> کی تفصیل میں نے کمانا ہوتا ہاتھ وہی یا یا زبان چلے گی جسے آمینا کا بیٹا بولا کرتا تھا <laughs> نظر پڑتے ہی اسے وہی زمان بولی ہے جو جانے بولی تھی اور وہ لنبیت तो इसको सूरे हाथी वाली सूरत भी इसका तस्करा स्पेशल तौर पर उस हाथी का है जो वक्त के यमन के बादशाह से ज्यादा समझदार था उस हाथी का मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ और मुख्य किराब ने तालबा कहीं लिखा भी होगा क्योंकि मेरा इतना इतना ही कि सबको इहादा किया जाए लेकिन हाथी समझदार इतना था کا ترجمہ سننے پہلے کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب ربر ہاتھی والوں کا کیا حال کیا عالم کا کیا تم نے نہ دیکھا قرما سے سنتے رہتے ہیں کہ حضول علیہ اللہ کو تفریح سے تو ان پہ خواب نہیں پر تم نے نہ دیکھا مانا یہ کہ تم نے دیکھا ہوگا اس لیے کہ انسان اگر موجود ہو اور کسی واقعی کو نہ دیکھے کسی واقعے کو نہ دیکھے اور ان موجود ہو پھر بھی تم سے پتہ نہ نہیں دیکھا پہلوار سے دونوں نہیں دیکھا نہیں دیکھا نہیں دیکھا جس وقت نہیں دیکھا چاہ رہا پیٹ کے مصطفی اللہ جو مذہب شان مصطفیٰ ہیں جو مذہب کمائے مصطفیٰ ہیں جن کو دنیا شہنشائے ان کو کبیر میر و کبیر روشن شیخ نظر نہیں پڑی हुआ وہ آپ ہاتھ پڑھا لیکن تو آپ کو تکلیف ہو جاتی میں ہلکی سی تکلیف دے کر بڑی سی تکلیف سے بچانا چاہ رہا رحمت کے شہزادوں کے اللہ عزت نے اور یہ صدقہ عمور کا ہے عطا اللہ سلارہ کی ہے اس لیے متا پڑھواتا ہے ابھی میرے एक बात बात दूसरी बार ये वालों में ये ये में इतनी थी फील वाली जिस से या आजी वाली जिससे वाला दोबूब आपको आपने नहीं देखा आपको नहीं।, आपने नहीं देखा यह भी हो सकता है या तो اللہ عزت ہے, ایک ایک ہے, ہے جناب والا دیل والوں کے ساتھ کیا دونوں روایت اپنی جگہ ہم اس والے پہلی والے روایت جلدی دوسری بات دوسری بات ارب کا تمہارے رب آپ کے رب نے کیا, کیا اللہ چاہتا تو یہ فرما دیتا، اللہ اللہ نے نہیں ہاتھی کیا کیا؟ اللہ, کیا کیا؟ اللہ چاہتا تو یہ بھی فرما سکتا تھا آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا جب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا لیکن کیا لیکن یہاں اپنی صفات کا محبوب آپ کو یاد نہیں آپ نے دیکھا نہیں آپ کے رب کے رق میں کیوں کہا آپ کے رب نے مفسرین فرماتے وجہ یہ تھی کہ اللہ اللہ تو کیا, کیا؟, کیا بڑا ہے بڑا مشہور ہے تیار کیا حج کرنے والے موقع اور کہنے لگا حج کرنے والے موقع جانے کے بجائے اور اسی کا عرب کے لوگوں میں یہ بہت بات ناگوار ہوئی اور کے ایک شخص نے اوپر ہے سے بھی اوپر حضرت اسماعیل کی اولاد ہے یہ طبیلہ ان کنانا بادوں میں سے کسی ایک نے موقع پا کر جو اس نے عبادت خانہ بنایا تو اس میں جا کے استدا کر دیا اللہ خیر فرمائے تضائے حضرت کی اور اس کو نجاست سے آلودہ کر دیا یعنی اس نے جو اسری بنایا تھا میں بہت سے ہاتھی بھی تھے اور अपराध जब मक्चा तो, तो उसने मक्का वालों की जानवर कैद कर लिए और उसमें हजरत अब्दुल के दो सौ ऊंट भी थे वासे सुना चुका बादशाह अब्दुल के दादा ने बताया तो आज ही पूछूंगा मैं एक बार शर्मिंदा हो चुका हूँ हजरत अब्दुल حضور کے دادا ہیں حضور کے دادا کا یہ دور تھا یہ رئیس مکہ ہے حضور اس دنیا میں جب تشریف لائے تو اس قبیلے میں اس خاندان میں آئے وہ خاندان اپنے وقت میں سب سے زیادہ موازن اور مکمل تھا والد کعبہ یہ خاندان تھا یہ خاندان تھا حضرت اسراہیم زبیر کی نسل پاس حضرت عبد المطلی والی کعبہ کے دو سو اونٹ ان کے سپاہی پکڑ کے لے کے چلے گئے ابراہ نے اپنے محکمے میں طلب کیا حضرت عبد وہاں پہنچے جب وہاں پہنچے آپ دے دو کے لیے جواب تھا اسی کا ترجمہ ہوتا ہے فرمت دکھا اب کوئی جناب کی دلدر سے سوال کرلے گا فرمت دکھا ہے لکھاؤ عدیس مکاہ لکھانا ہے خوضہ دکھاؤ عدیس مکاہ لکھانا ہے جناب تو رب کا معنی ہے وہ پر رکھا رہے ہیں رب کا معنی ہے پالنے والا تو پالنے والا اُمر کا حراب تو لیلی میرا کام اونٹوں کو پالنا ہے کعبے کو نہیں ہاں رشت میرا کام اونٹوں کو پالنا ہے جو کعبہ ہے اس کعبے کا بھی ایک اس نے <بستح> <ساتھ افرق بستح> یہ جو اونٹ ہے وہ میرے تحریر میں دی اس نے مجھے जा कर रोए गिड़ गिड़ा गिड़ा कर दुआ माती के तालाब मैंने अपना नाम लेकर خود کے منہ کو تو بچا دیا میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں اس سے لڑ سکوں حفاظت کروا کی حفاظت کرتا یہ سارے قبیلے والوں سے بستی خالی کروائی اور فرمایا باہر کی چوٹی پر چلو تاکہ کوئی آپ کو تکلیف اور نقصان نہ پہنچا سکے یہ ایک لیڈر کی حیثیت ہوتی ہے جہاں زیادہ سے زیادہ وہ اپنی اور ایمانداری کے ساتھ محفوظ کر کے سے دیکھیں الگس سے مقتصد وہ پہاڑی پر گئے خود بھی اس کی پادر بھی پھر خود دعا کی آتی پہلے تو لوگوں کے ساتھ دعا کی پھر خود دعا کی اور اس کے بعد پھر وہی چلے دے پہاڑی میں وہ چلے دے اور اس کے بعد وہاں سے دیکھنے لگے بہتار یہ قصہ آگے رہے کہ یہ ہاتھی لے کر آیا جب ہاتھی لے کر آیا تو ہاتھی کھانے کعبہ کی پرک نہیں چلتا دائن چلتا پائن چلتا پیچھے چلتا مگر کعبے کی پرک بڑھاتے اس کو کوڑے مار مار کر ہاتھی کی چمڑی اب آپ دیکھیے جانور سمجھدار تھا یا وہ بدھ جو تھا جس کا ہاتھی ہے جس کا ہاتھی ہے اس کی اخل ختم ہو گئی یہ اللہ کے گھر پر حملہ کرنے آیا مگر جو جانور ہے پہنچ کر <laughs> <laughs> اور ہو کر اپنی کی طرف چلے گئے ابراہ نے لشکر اور تیاری کا حکم دیا اس وقت محمود نامی ہاتھی کی حالت یہ تھی جب اسے کسی اور طرف چلاتے تو چلتا تھا لیکن جب تعریف کی طرف اس کرتے تو وہ بیٹھ جاتا تھا اللہ تعالیٰ نے امراہ کے لشکر پر سمندر کی جانب سے پرندوں کی فوجیں دیکھی اور ان میں سے ہر پرندے کے پاس تین کنکریاں تھیں تو ایک پاؤں اور ایک فوج میں اور ہر ہر کنکری پر کا نام اور لکھا تھا यानि ये ये किसके किसके लिए लिए है, और ये कंकरिया, कंकरी लिए है, कंकरियां, वो जाने कौन सा बम था आदमी अगर बैठा हो हाथी के ऊपर उसके सर से कंकड़ी उसके जिसमे घुसती और पूरे जिसम को फाटते हुए जानवर को फाटते हुए जमीन یعنی وہ تو جاتا ہی جاتا جس جوان جس جانور پر رو بیٹھا وہ جانور بھی ختم ہو جاتا اس قدر اللہ عزت کا جلال آئے جو فرمائے کمی کچھ نہیں آئی پندرہ سو تک آ سکے کمی ہمیں ہیں جو ہم اپنے رب سے لو نہیں اگر ہم اپنا رب اپنے رب سے مضبوط کر لیں بادشاہ کر کر کر کرتے تھے وہ اسلام کے سامنے ٹکے والا سامنے کیا ٹکیں گے لیکن آج پہ وہ ابراہیم سلیمہ بیگام آپ کا مسلط کر دیا گیا ہم اپنی ختم کروں वो परिंदे आए कंदर के पत्थरों से मारने लगे तो वो उसके खुद को तोड़कर तो तो तो वो पत्थर उसके खुद को तोड़कर सब से निकलता होगा जिसम को अच्छी निकल आदमी में गुजरता होगा जमीन पर पहुंच जाता اور سنگ ریزے پر شخص کا نام لکھا تھا جس انگریزے سے اسے اسے کیا گیا <سؤال> اس طرح ان پرندوں نے اللہ کے لشکریوں کو جانوروں کے کھائے ہوئے کی طرح کی طرح <سؤال> اور بھی مختصر تفسیر ہے اور بھی تفاصیر میں سب بھاگے آج کے کار افراد میں مر گیا ختم ہو گیا لیکن اللہ نے جانوروں کے کھائے ہوئے کی طرح کر دیا आप उससे ज्यादा जानते हैं कि जानवरों का खाया हुआ भूसा कैसे होता है। मैं और रिवायत होती मैं इसमें तबसरा कर देता लेकिन मैं अपनी जबान को रोकता हूं जानवरों का खाया हुआ एक वो भूसा होता है जो बैल गाय और भैंस खाती है एक वो भूसा होता है जो खा کیا کہتے ہیں امر کی اور ہم سب رکھنا پر